رحمین الحمد علم ہماری چل رہی تھی اور رما کی گردان مکمل ہو گئی تھی یا کیا تھا کس سے بیٹھے مجھے تو یاد نہیں ہے کہ جو ہے رما کی گردان کچھ تھوڑی سی بہت کی نہیں تھی रमा को शुरू करना था मेरे ख्याल में दोनों कर ली मुझे ऐसा लग रहा है वैसे गिरदान पड़ी थी इस वजह से शायद सर फिर कबीर बाप सेरा भाई को रमय यू फेंकना रमयू का मतलब होता है फेंकना अब आ गया जी रमा रमाया रमाऊ रमत रमाता रमाइना रमायता रमाय तुम रमाय तुम रमायते रमाय तुम रमाय रमायतो रमाइना रमा असल में क्या था रमा था रमा असल में रमा था काला वाला कानून लगा तो क्या बन गया रमा रमा हो गया ٹھیک ہے نا ذرا کی طرح ذرا با تو رما اصل میں رما تھا اسے کیا بن گیا رما بن گیا کالا والا گیا تو رما بن گیا رما رمایا یہ اپنی اصل حالت کے اوپر ہے ذرا تو رما رما یا رمو رمو اصل میں کیا تھا ہاں رما یو تھا ذرا بو رما یو رامیم اور یا ہے نا تو رما یو تھا راما یو اب کیا ہوا یا متحرک ماقبل مفتو ہے تو یا متحرک ماقبل مفتو ہے تو کیا بن جائے گا یہ الف سے بدل جائے گا الف سے بدل جائے گا تو کیا آ جائے گا رما اور واؤ اور ال... واؤ ساکن یعنی اور واؤ ساکن دو رماؤ ٹھیک ہے نا رماؤ رمت اصل میں کیا تھا رما یاد تھا پھر کیا ہوا کالا والا قانون لگا رمات ہو گیا پھر کیا بن گیا التقا ساکن رمت ہو گیا رامت رمتا یہ اپنی اصل حالت کے اوپر ہے اصل میں کیا تھا راما یاتا تھا رمت اصل میں کیا تھا اصل حالت میں رما یاتا تھا زرا بتا یاتا پھر کالا والا قانون لگا تو کیا بن گیا پھر کالا والا قانون لگا تو پھر بن گیا کس سے رما رما یا تاج سے لگے گا تو کیا بن گا پھر کالا والا قانون گیا اچھا اب کیا ہوگا یہ تو اس کو کیسے ہونا کیا چاہیے تھا کو ہونا کیا چاہیے تھا رماتا ہونا چاہیے ہونا تھا لیکن رماتا ہونا چاہیے تھا اور جو اس کے اندر جو ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے الف نظر نہیں آ رہا ہمیں الف نظر نہیں آ رہا کیوں نظر نہیں آ رہا الف ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا التقای <سلام> ساکنین والا قانون تو نہیں لگ سکتا ارتقا ساکنین والا قانون لگا دیں اتقاعی ساکنین کہاں سے ہے کہ اوپر کیا آ رہا ہے زبر آ رہا ہے تا کے اوپر زبر آ رہا ہے التقاء ساکنین تو نہیں ہو رہا تو پھر کیسے الف گیا کدھر ہے پھر قانون کون سا لڑ سکتا کوئی قانون ہے ہی نہیں فتحلف کی وجہ سے کون سا وجہ سے آپ کو نظر کیا آ رہا ہے رما تا نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا رما یا تا تھا کیا تھا رما یا تا تھا رما یا تا تھا تو رما یا تا تو یا متحرک ماقبل مفتو ہے ہم نے کیا کر دیا یا متحرک ماقبل مفتو کی وجہ سے اس کو بدل دیا کس کے ساتھ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نو وائس کہاں سے آ گئی رما یا تا تھا جب رما یا تھا تو ابھی آپ لگائیں گے تو کیا بننا چاہیے رماتا ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے رماتا ٹھیک ہے رماتا ہونا چاہیے تو بھی لکھا کیا ہوا ہے رماتا لکھا ہوا ہے رماتا کیوں کیسے آ گیا سوچیں سوچیں ذرا اس کے کی اوپر کی آس کیسے گرا دیا ساتھی نے یہ لکھا تھا کہ ماموس کا قاعدہ کہاں سے آ گیا کوئی قاعدہ نہیں ماموس کا کوئی نہیں یہاں پر ایک ساتھی نے کہا کہ الف کی وجہ سے تھا تا کے اوپر کس وجہ سے الف کی وجہ سے تھا کچھ سوچیں اس کے اوپر تا کی وجہ الف کی وجہ سے فتح کیا تھا بات ویسے وہ ہے کسی جگہ پڑی ہے میرے خیال میں کسی جگہ پڑھی ہے لیکن سمجھی نہیں ہے بات کو ہوں بات سمجھ آئی نہیں ہے لیکن پڑھ لیا ہے الف اپنے پہلے الف تو نہیں چاہتا فتح چاہتا سوچیں ہاں کیا ہے رمت ہے تا کے اوپر جو ہم فتح دیتے تھے نا یہ عارضی فتح ہے تسنیہ کے اندر تسنیہ میں جو آتا ہے نا یہ عارضی فتح تھا یہ الف کی وجہ سے آیا لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو تا ساکین ذرا بت ذرا بتا ہم نے کہا تھا نا کہ جی ذرا بت ہوتا ہے نا مونس کا سیگا کیا آتا ہے ذرا بت بھائی بتا کیسے آ گیا تا ساکن تھی لیکن اس کے بعد الف لگایا تھا تو الف اپنے سے ماقبل ہمیشہ کیا چاہتا ہے فتح چاہتا ہے تو اس لیے تا کے اوپر جو فتح آیا ہے یہ الف کی وجہ سے ہے یہ عارضی ہے حقیقی نہیں ہے جب یہ حقیقی نہیں ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا رما یا تا کے اندر اب وہی بڑا کام آ گیا رما یا تاف سے بدلا تو کیا بن گیا رما تا لیکن تا حقیقتاً کیا ہے تا حقیقت ساکن ہے اور الف تو ویسے ہی ساکن ہوتا ہے تو تا حقیقت ساکن ہے تو اس وجہ سے کیا وہ التقائے ساکنین لگا اور رماتا بن گیا کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی رماتا سمجھ رہے ہیں نا بات کو تا کے اوپر جو فتح آیا ہے یہ اس کے ماں بعد الف آ گیا تھا اصل تا ساکن تھی الف ہمیشہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہوئی ہے الف آ جائے آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے آنکھیں کھول کے نہیں کہنا آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ الف اپنے سے ماں قبل ہمیشہ فتح چاہتا ہے اگر الف لفظوں میں موجود ہے نا اگر لفظوں میں نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس سے پہلے لازمن لازمن الف ہوگا فتح ہوگا اگر الف سے پہلے کسرا آ جائے گا تو الف کہے گا کہ بھائی میں نہیں رہ سکتا ہوں اپنے آپ میں تبدیل کرو الف سے پہلے زماں جائے الف کہتا ہے مجھے تبدیل کرو نہیں بات کو تو وہ کبھی بھی وہ نہیں کرتا اپنے سے ماقبل تو تا کے اوپر بھی جو آیا ہے وہ کیا ہوا تا کے اوپر جو فتح آیا ہے یہ کیا تھا کے کی اوپر جو فتح آیا یہ اصل میں تا ساکن ہے اور اس پہ جو فتح آیا ہے یہ الف کی وجہ سے آیا تو ایسا کہنے والا قانون لگے گا تو یہ رما ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی میں نے پتہ نہیں کتنی دیر لگا دی اس, ای اس ایک چیز کے اوپر ہی رما رمایا رماؤ رمت رما را رما اصل میں کیا تھا یہی تھا, تھا. رمیتا زربتا جیسے اصل پہ رمیتا رمی تما رمی تم رمیتی رمی تما رمی تن زرب تن سے ٹھیک ہے نا رمی رمینا اپنی اصل پہ چل رہے ہیں سارے ٹھیک ہے آگے چلیے جی رومی رومیا اپنی حالت کے اوپر ہے رومو یہ دیکھیں رومی یو تھا اصل میں کیا تھا رومی یو تھا رومو اصل میں کیا تھا رومی یو رومی یو میں نے آپ کو کہا دیکھے اب یہ کیا کون سی صورت بن رہی ہے میو رومیو میو اس حال اس, یہ دو صورتیں میں نے بتائی تھی یو اور میو اس میں کیا کام کرتے ہیں یو اور میو کے اندر اور میو میں کیا کرتے ہیں اور میو میں کیا کرتے ہیں یو اور میو میں کیا کرتے ہوتے ہیں ایک ساتھی نے سوال میں پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہیں کبھی آپ ز... جا کے اوپر ذمہ شکیل تھا کبھی آپ گرا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی اس کا ذمہ قبل کو دے دیا تو میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے یو اور ایک ہوتی ہے میو ان دونوں کے اندر یا کا جو زمہ ہوتا نا اس کو ماقبل لے کر جاتے ہیں باقی اس کے علاوہ واو اور یا جو ہوتا ہے نا واو اور یا وغیرہ ان پہ جمع شمع آ جائے کسرے شسرے آ جائیں یہ گر جاتے ہیں باقی صورتوں کے اندر لیکن اس صورت میں اب کیا تھا یہ تھا روم، رومی یو تھا رومی یو ز رومی یو تو دیکھیں میو والی صورت ہے نا تو یا کے زمے کو ماقبل کو دے دیں گے میم کا کثرہ گرا دیں گے میم کا کثرا گرا دیں گے یا کا ذمہ ما قبل کو دے دیں گے تو جب یا کا ذمہ ما کو دے دیں گے تو میم پر ذمہ آ جائے گا اور یا خود کے ہو جائے گا ساکن ہو جائے گا تو یا اور واؤ دو ساکن جمع ہو جائیں گے یا اور واؤ کیا ہو جائیں گے دو ساکن جمع ہو جائیں گے التقائے ساکنین والا قانون لگے گا اور کیا ہو جائے گا یا آپ یوں کہیں کہ یا سے پہلے ذمہ آ گیا یا ساکن ہے ماقبل ذمہ اس کو واؤ سے بدل دیا واؤ سے بدل دیں گے اور پھر کیا کریں گے ارتقاء والا قانون لگا دیں گے اور قانون لگائیں گے تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا وہ واؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا رومو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مجھے بتائیں مجھے پتا ہے واقعی ہوتی ہیں ذرا تھوڑی سی لیکن آپ کو صرف ایک دفعہ ایک مزاج بنانے کی بات ہے مزاج آپ کا بن گیا تو آپ خود بخود کریں گے ٹھیک ہے کیا تھا رومی یو تھا رومی یو تھا تو یا جو تھا اس کے ذمے کو ماقبل کو دے دیں گے جب یا کے ذمے کو ماقبل کو دے دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا یا ساکن ماقبل ذمہ آ جائے گا تو یہ یوسر والا قانون یوسرو والا قانون پتہ نہیں ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا مجھے اصل میں اس کے قوانین یاد نہیں ہیں کہ یہ جو ہم نے یوسرو والا قانون ہوتا ہے یا ساکن ما قبل ذمہ آ جائے تو یا کو واؤ سے بدل دیتے ہیں تو یا ساکن تھا ماقبل ذمہ آ گیا تو یا کو واؤ سے بدل دیں گے اور واؤ دو دو آ جائیں گے ہوں ایک منٹ رومی یہ تھا تھا؟ میں کیا رومی یو تھا زوری بو تھا ٹھیک ہے اب یا کا ذمہ قبل کو دے دیں گے تو یا کا ذمہ قبل کو دے دیں گے یا ساکن ہو جائے گا قبل زما آ جائے گا تو یا ساکن اور ماکبل ذمہ اس یا کو گرا کر دیں گے واؤ سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا तो क्या हो जाएगा जी ये आ जाएगा रोमू हो जाएगा फिर क्या आ जाएगा फिर इल्तजाज साने वाला कानून लगेगा दो वो इकट्ठे जमा हो गए ना एक वाव गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूमू क्या हो जाएगा रोमू ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی رومو جی رومی اپنے سلال پہ رومی یا رومی رومی تما رومی رومی رومینا اچھا اب مظاہر کیا آ گیا یرمی یرمیان یرمونا ترمی یرمینا ترمی ترمینا ارمی اصل میں کیا تھا یز ریبو یر میو تھا کیا تھا یر تھا یر یہ ای اور میو والی صورت نہیں ہے تھا یہ ایو اور میو والی صورت نہیں ہے نا تو یا اوپر کیا تھا ضمہ تھا یار میو یا پہ ذمہ شکیل تھا یا کا ذمہ گر جائے گا تو کیا ہو جائے گا یرمی کیا بن جائے گا یارمی یہاں پہ زمہ ثقیل تھا یا کا ذمہ گر جائے گا کیونکہ یہ ای یو اور میو والی صورت نہیں ہے تو کیا بن جائے گا یرمی یرمی میا اصل میں کیا تھا یزری بان اپنی اصل حالت پہ رہے یر میا یرمونا اب دیکھیں ذرا یہ کون سی حالت آ گئی وہی یرمونا اصل میں کیا تھا یرمی یونا تھا یرمی یونہ تھا یرمی یونہ ای یو اور میو تو کون سی صورت آ میو یرمی یو نا میون تو آپ کیا کریں گے یا کا زمام قبل کو دے دیں گے اور یا کس سے بدل جائے گا واؤ سے بدل جائے گا تو دو واو آ جائیں گے تو ایک واؤ گر جائے گا پھر بن جائے گا یارمونا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ وہی رومو کی طرح ہی اس کا بھی یار ترمی اصل میں تر میو تھا ترمی تر میا نے یار مینا یار اپنی یس ربنا یار ترمی تر نے ترمونا ذرا تر ترمینا کیا تھا تر تزری تو یہ کیا تھا ترمی جینا تھا کیا تھا ترمی جینا ترمی جینا ترمی جینا تو اب کیا آ گیا ترمی جینا تھا تو یہ یو اور میو والی صورت نہیں ہے یہاں پر کسرہ بھی شکیل ہوتا ہے یہ یا پر جو تھا ترمی جینا ترمی جینا تھا اس کا کیا کریں گے اس کا کسرا کیا کر دیں گے گرا دیں گے اس یاگ کا کسرہ گرا دیں گے التقاء ہو جائے گا ایک یا گر جائے گا ارتقا ساکنین کی وجہ سے کیا بن جائے گا ترمیانہ ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا ترمی جینا تھا ترمی جینا ترمی جینا میم پہ تو پہلے سے کسرہ۔ ہے تو پہلے والے یا پہ ہوتا ہے شد نہیں آئے گا اس میں شد اس لیے نہیں آئے گا کہ شد کے لیے پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے شد کے اندر پہلا ساکن دوسرا متحرک اور یہاں پہ ترمینا کے اندر پہلا یا متحرک ہے اور دوسرا کیا ہے ساکن ہے تو اس یا پہلے والے یا کا کثرا گرا دیں گے تو جب گرا دیں گے تو دو یا اکٹھے التقاء ساکنین ہو جائے گا ایک یا گر جائے گا تو کیا بن جائے گا ترمینہ ہو جائے گا ترمینا ترمین پھر آ جائے گا ترمی نا یہ تو اپنی اس پ حالت آ جائے گا ارمی ارمی ہوتا اور نرمی اصل میں نرمی ہوتا, نرمی ہوتا نرمی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نرمی کیا ہوتا ہے نرمی نرمی کرنی چاہیے آدمی کو تو نرمی كیا كون سا سیكھ ہے ٹھیک ہے نرمی كون سا ہے مزار معروف کے اندر جمع متكلم کا سیكھ نرمی کرنا سمجھ رہے ہیں نا اچھا جی اب آ جی یور ماں یور میں کیا تھا یورمایو تھا کیا تھا تھا میں مجھول پڑھتا ہوں جان بوجھ اس کو ذرا تو کیا تھا یور مایو یا یور مایو تو یوز رب یو فالو یو فالو تو یوز ربو تو یور مایو تو تھا یا متحرک تھا ماقبل مفتو تھا یا متحرک ماقبل مفتو تھا کالا والا قانون لگے گا تو کیا بن جائے گا یورماں ٹھیک ہے جرما یورمیا نے یورمیا نے یوز رب یس ربان ہے یوسربان تو یورما نے یہ اپنی اصل حالت پر ہے جرمیا نے والے میں کالا والا قانون کیوں نہیں لگا جرم یا میں کالا والا قانون کیوں نہیں لگا یا متحرک یا ماقبل مفتو ہے کالا والا قانون کیوں نہیں لگا ورما نے یورمیاں ہاں تسنیا کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالا والے قانون کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ الف تسنیا سے پہلے نہ واقعہ ہو الف تسنیا سے پہلے واقعہ نہ ہو یہ یا اور وا وغیرہ جو ہیں اگر یہ اس سے پہلے ہوں گے تو تب بھی کالا والا قانون نہیں لگے گا اس لیے یہاں پہ یورمیاانے میں کالا والا قانون نہیں لگے گا تو یور یورمیان یور یور مئو یور مؤنا اب یہ کیا بھائی یور مئونا کیسے ہو گیا یوز ربو یوزربونا تھا اصل میں کیا تھا جرما یونا یز ربونا جرما یونا اچھا جرما یونا تھا جرما یونہ یا متحرک تھی ماقبل کیا تھا یا متحرک تھی ما قبل مفتو تھا تو وہ یا الف سے بدل جائے گی تو کیا بن جائے گا ما اور واؤ ساکن اور نون تو التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا تو یہ تو جمع کی واؤ ہے تو یہ یورما ہو جائے گا یورماؤنا ترما وہ اس طرح ہو جائے گا ترما ترم یا یہ اپنی اثرال پر ترما ترم یا نے ترمؤنا یہ بھی آپ کر لیں گے کیسے ہوگا ترمونا کیسے تھا ترما تھا ترما سے پھر وہ بن جائے گا اور یہ کیا تھا نا تصرا بونا تسربینا ترما تسرا ترما تھا ترما جینا تھا تھا جب ترم تھا یا گر جائے گی یا کا کثرہ گر جائے گا اور اتقاعی ساکنین کی وجہ سے پھر یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا ترمینا نہیں ترم ہینا ترم ہینا تو انہیں سازر آ گیا تو اچھا تر تو ٹھیک ہے ترمینہ تھا گر جائے گا تو ہو جائے گا اور نورما آسان ہے مشکل نہیں ہے آسان ہے مشکل نہیں ہے میں بھی تو لگاؤں کیسے کر رہا ہوں لئیں ارمیاں لین ارمیاں یا آسان ہے آگے بہت آسان نہیں ترمیاں لن ترمیاں ترمیاں لن اور اب آگے جی لینگی ترما اُلا ترما لن ترما یہ جی اپ نے یاد کرنے ایسا یہ تو میں نے شاید تالیلات کروا دی ہیں آپ کو یہ تو تالی کوئی نہیں کرواتا تالی کوئی نہیں کرواتا سازہ کہتے ہیں کہ لات اب آپ خود کریں گے اس کے اندر وہ تو یہی ہوتا ہے کہ طالب علموں کو کہ آپ نے گردان بھی یاد کرنی ہے تعلیلات خود کرنی ہے تو آپ کو تعلیل بھی کر کے دے کے سبق نہ سمجھ آئے پوچھ لیں مجھ سے جب بھی نہ کوئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کریں اگلے دن پوچھ لیں اسی دن پوچھ لیں بس وہ کر دیا کریں اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھ لیا کریں میں جب میں فارغ ہوتا میں جواب دے دیتا ہوں